تو سر آخری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زن بترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر حور آئے تو زروں کو نگاہیں مل گئیں آخر فرت کی شم افروزی جنو کی چار فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی زمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی تو کش کو گدائی ہے جے درویشی ویشی جے سلطانی میرے واجب احترام قابل احترام علماء کرام مجھے آج بڑا دکھ ہے کہ اس جامع کے بانی استاذ حضرت شہ الحدیث مولانا نیاز انصاد رحمۃ اللہ علیہ ہم میں موجود نہیں ہیں ان کی ناگحانی وفاق بہت بڑا سانحہ ہے جس سے یہ علاقہ علم فضل اور معرفت حق کی روشنی سے خالی ہو رہا ہے حضرت شیخ العدیث منو نے یہ بے مثال صدقہ جاریہ جاریا چھوڑا یہ جامعہ بھی ان کا صدقہ جاریہ ہے اور اس کے محتلم حضرت مولانا جلیل احمد صاحب بھی اس خون کے صدقہ جاریہ اور اس سے اچھا کیا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد دینی علوم میں مہارت رکھتی ہے بہاراوار ہے اور خود مولانا جلیل احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ملکات عطا فرمائے اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس جامعہ کا نظام سنبھالا ہے اور پھر صفائے صحابہ کی وہ سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے اور اس جامعہ کو تادر سلامت رکھے میں دعا دو ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث کا یہ کارواں سلامت رہے اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ ملند ان کی وفات کے موقع پر ہم نے یہاں آنا تھا مولانا اعظم تارق صاحب میں نے لیکن ہم نے وہاں اجتماعی دعا بھی کرائی اور اس کا افسوس کا اظہار بھی کیا حق بھی مولانا کو لکھا لیکن مصروفیات کا آپ کو علم ہے کہ شدید مشکلات اور مصروفیات کی وجہ سے اس وقت حاضری نہیں ہو سکی اس کا ہمیں خود بھی دکھ ہے بہار اللہ تعالیٰ ان کے رجات بلند فرمائیں اور ان کے فیضان کو جاری وسالی میرے بھائیوں آج کا یہ جلسہ سیرت طیبہ اور سیرت صحابہ کے عنوان پر منعقد ہو رہا میں انشاءاللہ شاء صحابہ کے عنوان سے اللہ تعالی نے اگر زندگی رکھی تو اکتوبر میں تین روزہ دورہ ضلع بھاون نگر کا انشاءاللہ میں کروں گا اور سپاہ صحابہ کی تنظیمی اور تعمیری اصلاحی پروگراموں میں انشاءاللہ ضرور شریک ہوگا جو عنوان آپ حضرات نے لکھا ہے اور میرے بھائی مختوم حضرت مولانا جلیل مصاحب نے فرمایا ہے میں انشاءاللہ اسی عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں گا میرے بھائیوں جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گواہی کا ذکر کیا اور یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تقریب کے آخر میں انشاءاللہ جو موجودہ حالات اس وقت ہمارے ساتھ درپیش ہیں مولانا آزم تارک صاحب کی اسمبلی میں جانے سے روکنا اور وائ صاحب کا جو آج بیان وزیر اعلیٰ صاحب کا آیا ہے اور اس طرح حکومت کی جو موجودہ پالیسی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں اظہار خیال کروں گا تو اس سے پہلے آپ حضرات میری معروضات پر نہایت توجہ سے غور و فکر سے دھیان رکھیں گے میری آج کی تقریر کا عنوان ہے دو گواہ کتنے گواہ ایک اللہ کا گواہ ایک نبی کا گواہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کا گواہ چاہیے اور نبی کو پہچاننے کے لیے نبی کا دوا چلا اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی کا ذکر کیا قرآن پاک میں بے مثال ہے بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کا ذکر فرمایا قرآن پاک کا ارشاد ہے انا ارس اللہ کا شاہدہ اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا اور پرانے پاک میں ہی ایک اور آیت ہے محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ دعوی کیا اللہ نے اس دعوے کے ساتھ اللہ نے ایک گواہ کا ذکر کیا ول محمد اللہ کے رسول ہے کیسے رسول ہے ولدینہ ماہوں کیونکہ وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں وہ نبی کے گواہ ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اس رسول ہونے کی اگر گواہی چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے انا ارس اللہ ان ارسلح کا آپ کو میری بات سننے میں آ رہی انسل کا شاہد امبر تو گواہ عربی زبان میں شاہد اور شہید دونوں کا ایک مان یہ بھی یاد رکھے شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے راستے میں جب مارا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ کر اللہ کی گواہی دیتا اس لیے اس کو شہید کہا جاتا لوہوی طور پر ایک لفظ اس میں فائل کا سیدھا ہے ایک سطح مشبہ کا ہے اس کا معنی میں فرق کیا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں لیکن معنی دونوں کا یہی ہے گواہ انا ارسل کا شاہدہ اے پیغمبر تو گواہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتے ہیں تو گواہ اور کئی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیا کو بھی گواہ قرار دیا کہ اے تم بھی گواہ ہو یعنی اللہ کا رسول محمد رسول اللہ بھی اللہ کا گواہ ہے اور باقی انبیاء بھی اللہ کے گواہ ہیں تو کیا مطلب ہے گواہی کا یہ بڑی قابل غور بات ہے بعض لوگ یہاں سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کی گواہ ہے تو گواہ کا چونکہ موجود ہونا ضروری ہے اس لیے رسول اللہ ہر جگہ موجود ہو گئے حالانکہ یہ عدالتوں میں جو لوگ گواہی دیتے ہیں یہ بھی ان کو کبھی کسی نے ہر جگہ موجود نہیں کہا ہر جگہ موجود ہونے کی بات نہیں گواہ اس کو کہتے ہیں جو موقع پر موجود جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہے وہاں موجود اور پھر گواہی دو قسم پر ہوتی کتنے قسم پر ہوتی کتنے قسم پر گواہی دو قسم پر ہوتی ایک گواہی ہے موقع کی کہ ایک آدمی موقع کا گواہ ہے اہمی گواہ اور ایک ہے موقع کا گواہ نہیں بلکہ وہ نشانیوں کا گواہ دیکھیں خدا نا پاستا ایک آدمی آپ کے علاقے میں قتل ہو رہا تو اس کے دو قسم کے گواہ ہو. ایک گواہ ہے موقع کا جس کے کہتے ہیں گواہ اور اس کے قتل کی گواہی دینے کے لیے کبھی ڈاکٹر کو بھی بلایا جاتا ہے حالانکہ ڈاکٹر تو موقع پر نہیں تھا اور اس دار کو بھی بلایا جاتا ہے وہ بھی موقع پر نہیں تھا دار بھی نشانیوں کی گواہی دیتا ہے کہ میں جب گیا تو وہاں ایک آدمی مرا پڑا تھا اس نے نشانیاں دیکھ کر کہا کہ آدمی شہید ہوا اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے پوسٹ مارٹم کیا واقعی آدمی شہید ہوا تو گواہی دو قسم پر, ہے. قسم پر ہے ایک موقع کی گواہی اور ایک نشانیوں کی گواہی تو آپ پورا قرآن کھولیں پورے قرآن میں دو قسم کی گواہی کا ذکر ایک موقع کی گواہی اور ایک نشانیوں کی گواہی میں نماز پڑھتا ہوں نماز کے بعد کہتا ہوں اشد اللہ محمد العبول و رسول کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں میں نے کیسے گواہی دی میں نے تو محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا آپ نے بھی نہیں دیکھا ہزاروں دنیا نماز میں کہتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کیسے آپ گواہی دیتے کہ آپ نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا تو گواہی کیسے دے رہے ہیں تو یہ کہنا کہ جناب گواہی دینے کے لیے گواہی گواہی کے لیے ضروری ہے کہ اسی موقع پر موجود ہو یہ صحیح نہیں نشانیوں کی بھی گواہی ہوگی یہ تمہید آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی تو قرآن پاک کا ارشاد ہے انا ارسل کا شاہدہ انا ارس اللہ کا اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا ہم نے تجھے گواہ بنایا تو ایک ہوتا ہے موقع کا گواہ ایک ہوتا ہے نشانیوں کا گواہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گواہ رسول اللہ کو بنایا اور فرمایا کہ انا انسلّا کا شاہدن پیغمبر تو گواہ ہے یعنی خالق میں ہوں گواہ تو ہے مالک میں ہوں گواہ تو ہے رازق میں ہوں گواہ تو ہے مشکل کشا میں ہوں گواہ تو ہے ہر جگہ موجود میں ہوں گواہ تو ہے بگڑی میں بناتا ہوں گواہ تو ہے قادر میں ہوں گواہ تو ہے دنیا کو میں نے بنایا گواہ تو ہے ساری عظمتیں میرے پاس ہیں گواہ تو ہے ساری کائنات میری ہے گواہ تو ہے انا ارس کا شاہدم تو ایک گواہی محمد رسول اللہ دے رہے ہیں حالانکہ انبیاء نے بھی گواہی دی حضور نے بھی گواہی دی انبیاء نے کہا اللہ ایک ہے گواہی دی اور حضرت آدم نے فرمایا خدا ایک ہے یہ بھی گواہی ہے نور نے کہا اللہ ایک ہے یہ بھی گواہی ہے ابراہیم نے کہا اللہ ایک ہے یہ بھی گاہی ہے لیکن محمد رسول اللہ کو بازاب کا خطاب کر کے اللہ نے فرمایا انس اللہ کا شاہدن اے پیغمبر تو گواہ ہے یعنی میری قدرت کا تو گواہ ہے میری الوحیت کا تو گواہ ہے میری ابودیت کا تو گواہ ہے میری عظمت کا تو گواہ ہے میرے عرص پہ ہونے کا تو گواہ ہے میرے ذرے ذرے کے عالم ہونے کا تو گواہ ہے مالک کے کونوں مکاں میں مالک کے کونوں مکاں گواہ تو ہے میں قادر ہوں گواہ تو ہے میں رازک ہوں گواہ تو ہے آسمان میں بنایا گواہ ساری کائنات میں نے بنائی گواہی اور جنت سے نکل کر نو نے گواہی دی طوفان کی موجود میں آ ابراہیم نے گواہی دی آتش نمرود میں گر کر اسماعیل نے گواہی دی سوری کے نیچے آ کر نے گواہی دریا نیل کی موجوں میں اتر کر یا گواہی دی آزمائش میں گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں یوسف نے گواہی دی میں جا کر یعقوب نے گواہی دی چالیس سال رو کر زکری نے گواہی دی آرے کے نیچے چل کر عیسا نے گواہی دی جیل میں جا کر اور محمد تھی ارسٹ میں گنہ ہر سلنا تو موقع کا گوا باقی نبی نشانیوں کے گواہ آدم نے جنت دیکھی گواہی دے دی نو نے طوفان دیکھا گواہی دے دی ابراہیم نے آگ دیکھی گواہی دے دی یوسف نے جیل دیکھی گواہی دے دی یعقوب نے چالیس سال کا دکھ دیکھا گواہی دے دی موسا نے دریا دیکھا گواہی دے دی عیسیٰ نے جیل دیکھی گواہی دے دی یوسف نے حسن دیکھا گواہی دے دی, دیکھ دے دی. آرے کے نیچے دوائی دے دی لیکن اے محمد تو ایسا گواہ ہے کہ میں نے پہلے جبریل تیرے دروازے پہ بھیجا کر دروازہ کون ہے پروایا چبریل ہوں کیسے آئے ہو جس عرش پہ نہ عیسیٰ گیا نہ موسیٰ گیا نہ زکریا گیا نہ بے نبی گیا اے پیغمبر آج اسی عرش پہ خدا نے تیری دعوت کر رکھی ہے تاکہ دنیا کو بتائے یہ نشانیوں کے گواہ تو موکے کا گواہ اللہ اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ زندہ زندہ پیغمبر موقع کا دوا پیغمبر موقع کا دوا میرا نبی موقع کا دباؤ اور موقع کا دوا کتنا اونچا ہوتا ہے موقع کا دوا نہیں سمجھے میری بات موقع کا گواہ بہت اونچا ہوتا ہے آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کتنا اونچا ہوتا ہے اور آپ سمجھ جائیں گے موقع کا گواہ بڑا اونچا ہوتا ہے موقع کے گواہ پر تنقید کرنا اس کی عظمت کا وجود کا انکار کرنا جو نراج پہ گیا وہ حسن تو اللہ نے بڑوں کو دیا تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذا میں ہے نام ال سے ملا نام محمد فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خرد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد اس نام کی لذت دلے اس شاخ سے پوچھو جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد علامہ <شمارن> دیارو رحمان، دیارو رحمان میرا نبی موقع کا گواہ کہو میرا نبی موقع میرا نبی کہ گواہی دی یا نہیں دی بلند سے دی, دی گوائی موسا علیہ السلام, السلام نے فرمایا ربی شرف دی صدری اے اللہ میرا سینہ کھول دے لیکن جب اس گواہ کی باری آئی تو اللہ سے یہ اس کو کہنا نہیں پڑا میرا سینہ کھول دے بلکہ خود آبا بھائی کا صدر سے پہلے ہم نے سینا کھول کہ یہ موقع کا گواہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ یوسف کو جنہوں نے دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے گردن کٹا ڈالی کیونکہ یہ موقع کا گواہ کی یہ, موقع کا یہ موقع کا اور حضرت السلام کو دیکھو عیسا کو دیکھو علیہ السلام کو دیکھو اس بات پہ بھی غور کرو کہ سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں اڑی فضاؤں میں اڑی دنیا نے دیکھا کہ سواری اڑ رہی ہے حیران ہو ہوگی دنیا کہ سلیمان کی سواری کہاں پہنچی یہ سبق تھا کہ یہ نشانیوں کا گواہ ہے اس کی سواری کو دیکھ کر حیران ہوتے ہو اس کی گوا اس کی سواری کو بھی دیکھو جہاں دنیا کی کوئی سواری نہیں پہنچ کہ محمد مصطفیٰ اس عرش پر گئے جس عرش پر کائنات میں کوئی نہیں گیا گئے گئے یا نہیں گئے؟ آسمانوں سے کتابیں کتنی اتری کتنی اتری؟ بڑی کتابیں چار اتری اور چھوٹے شہری ایک سو ستائی اترے کتنے اترے ایک کل بڑی کتابیں کتنی اتری چار. چار. اور اس, ان کتابوں کے اترنے کے فرق کو بھی دیکھو آپ کو موقع کے گواہ نشانیوں کے گواہ کا پتا چلے گا کہ جب تور پہاڑ پہ جب مسا اس علیہ السلام کو تور کتاب دینے کا وقت آیا تو تو اللہ نے فرمایا تور پہاڑ پہ چلے جاؤ چالیس دن کا چلا کرو پھر تمہیں کتاب ملے گی اور عیسیٰ اس علیہ السلام کو انجیر دینے کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ دبود علیہ السلام کو ضرور دینے کا وقت آیا تو فرمایا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ لیکن جب محمد رسول اللہ کو قرآن دینے کا وقت آیا تو آپ حیران ہوں گے کہ سارے انبیاء کو اپنے اپنی اپنی جگہوں پر پابند کر دیا گیا کہ تمہیں کتاب یہاں ملے گی کسی کو کہا پہاڑ پہ ملے گی کسی کو کہا عبادت خانے میں ملے گی کسی کو کہا بابت میں ملے گی کسی کو کہا طور پہ ملے گی کسی کو کہا بستی میں ملے گی کسی کو کہا دانیال کے علاقے میں ملے گی کسی کو کہا بابل کی بستی میں ملے گی کسی کو کہا نین کی نینوا کی بستی میں ملے گی ہر ایک کو صحیفہ لینے کے لیے کتابیں لینے کے لیے پابند کر دیا گیا بٹھا دیا گیا لیکن جب اس موقعے کے گواہ کی باری آئی اس کو کتاب دینے کے لیے کہیں پابند نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا تم فرحان کی چوٹی پہ بیٹھ جاؤ یہ نہیں کہا تم عہد کے پہاڑ پر بیٹھ جاؤ یہ کہا تم کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ یہ پانی کے پاس بیٹھ جاؤ یہ نہیں کہا سفا مروے کے درمیان تھا دیا یہ مدینے میں تھا تو مدینے میں بھیج دیا یہ پہاڑ پہ تھا تو کو پہاڑ بھیج دیا یہ گلی میں تھا تو قرآن کو گلی میں بھیج دیا یہ بستی میں تھا تو قرآن کو بستی میں بھیج دیا اگر حتیٰ کہ محمد بدل میں تھا قرآن بدل میں نبی عہد میں قرآن عہد میں نبی خیبر میں قرآن خیبر میں نبی ہنین میں قرآن میں میں گلی کیوں کہ محمد موقع کا گواہ محمد مستفا موقع کا ہے یا نہیں ہے خدا کی خدائی کا جو محل ہے وہ گر جائے گا اگر اس موقع کے گواہ کو چھوڑ دو اس لیے کہ اس موقع کے گواہ نے الوحیت کا راستہ دیا الوحیت کا سبق دیا اور قرآن کو کہنا پڑا کل ان کل کم تو نہیں خدا چاہتے ہو محمد کے قدموں پہ آؤ خدا ملے گا کیونکہ یہ موقع کا گواہ محمد مصطفی موقع کے گواہ ہیں یا نہیں کتنی بڑی عظمت ہے موقع کے گواہ اور موقع کے گواہ کو لانے کے لیے اہتمام کتنا کیا گیا یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ موقع کا گواہ لانے کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا جگن ناتھ آزاد نے کہا کہ جب یہ موقع کا گواہ نہیں تھا تو دنیا کی حالت یہ تھی کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے پر آج تھا تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج آنا، فلاتوں کی آنا فلاطوں کی دنیا میں چار سمت اندھیرا, ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا تھا کہ دنیا کے دفاع سیلاب نور آیا جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نظیر آیا شہر شاہی میں جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا رحم بن کر رحمت اللہ غلام میرا نبی موقع کا گواہ ہے کہو میرا نبی موقع کا گواہ ہے میرے نبی میرا نبی ایسا گواہ ہے اور میرے بھائی عدالت میں جاتے ہو جو گواہ موقع کا ہوتا ہے اس سے حسب و نسب پوچھا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے تم کون ہو تمہارے والد کا کیا نام ہے تمہارا کیا کاروبار ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو تم جو گواہی دو گے سچی گواہی دو گے اس کے کردار کا اس کے اخلاق کا اس کے اتوار کا شجرا نصب کھولا جاتا ہے آؤ میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن جو گواہ اللہ نے اپنا پیش کیا ہے دنیا میں اس کے اتوار کو بتاؤ تو قرآن کھول کر میں دیکھتا ہوں تو اس قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا جب اس پیغمبر کا ذکر آیا جب قرآن کا ذکر آیا تو اس قرآن نے کہہ دیا میں محمد پہ اترا ہوں میں زبان تو یہی قرآن پہلے چہرے کی قسموں کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے کہ مجھے چہرے کا تو کا ذکر آیا وہ ذکر آیا. ما کہ دیا. او اس کے شہر کا ذکر آیا. فاروق کا غنی کا دکرائے قرآن شہر کا دکرائے کا ذکر بولے چہرے کا دکرائے قرآن بولے کردار کا دکرائے قرآن بولے گفتگو کا ذکر آئے قرآن بولے کا ذکر آئے, قرآن بولے باتوں کد کرائے قرآن بولے اور دوستوں کد کرائے قرآن بولے اور پسینے کد کرائے قرآن بولے مدینے کد کرائے قرآن بولے تاکہ دنیا کو خدا بتا دے اور کائنات کے لوگوں عدالتوں میں تم گواہ لاتے ہو آؤ یہ محمد میرا گواہ ہے اس کے کردار کو پرکھو اطبار کو پرکھو پسینے کو پرکھو مدینے کے پرکھو حتیٰ کے اس محمد کے جو دوست میں نے مکے میں بنائے ان کو پرکھو مدینے میں بنائے کو پرکھو اس کے شہر کو پرکھو کردار کو پرکھو بستر کو پرکھو اطبار کو پرکھو حکومت کو پرکھو تبلیغ کو پرکھو تائٹ کو پرکھو خیبر کو پرکھو سبوک کو پرکھو ہر چیز کو پرکھو تمہیں نظر آئے گا نہ ایسا خدا کہی ہے نہ ایسا مصطفیٰ کہیں بے مثال ہے کہو گواہ گواہ ایسا گواہ دنیا نے نہیں دیکھا ایسا گواہ دنیا نے دیکھا ہے نہیں دیکھا میرا نبی موقع کا گواہ ہے کہو میرا نبی موقع کا گواہ میرا نبی کا گواہ اور جو موقع کا گواہ ہوتا ہے اس کی مثال کوئی نہیں ہوتی اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے جس کی وہ گواہی دے رہا اور محمد مستفا آسمانوں پر گئے یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کر دو جب میرا نبی جانے لگا ہے توجہ آپ نہیں ہے توجہ وقت زیادہ نہیں ہو گیا میں نے کہا زیادہ ہو گیا تو چھوڑ دیں زیادہ ہو گیا تو چھوڑ دیں لیکن اگر توجہ ہے تو آپ کو ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں بلر بلر جاؤ رحمان جاؤ رحمان اور یہ گواہ توجہ ہے یہ گواہ جب موقع پہ جانے لگا تو قرآن اس وقت بھی بولا جب آیا تو اس وقت بھی بولا یہ قابل غور بات کہتا ہوں یہ دبا جب اللہ کے پاس جانے لگا تو قرآن اس وقت بھی بولا جب واپس آیا تو اس وقت بھی کیوں بولا کیا ضرورت تھی جب جانے لگا تو قرآن کہتا ہے سبحان لدی اصرا بے ابدی جی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا اللہ اپنے بندے کو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو گیا تھا وہ بندہ تھا جو گیا تھا جو گیا تھا, جو گیا تھا, جو گیا تھا وہ بندہ تھا جو گیا تھا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب گیا ہو تو بندہ ہو جب واپس آئے تو خدا ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واپسی کے لیے بھی کہہ دیا اب تھی ما ہو جب گیا تو کہا سبحان ال ندی اصرا وی جو گیا تھا رات کو جو گیا تھا رات کو وہ بندہ تھا اور جو آیا تھا لے کر سب اوہا الا ابھی ہی وہ بھی بندہ تھا خدا کو پتا تھا کہ جب میں کسی کو نوازتا ہوں تو ان دنیا کے لوگوں کے حافظے اتنے کمزور ہیں جب میں کسی کو نوازتا ہوں تو یہ اس کی کیفیت و شکل بدل دیتے ہیں میں نے فرشتوں کو نوازا تو انہی قوم کے لوگوں نے اس کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اس لیے آج میں اپنے گواہ کی پوزیشن واضح کر دوں کہ جب گیا تھا تو بندہ تھا آیا تھا تو بندہ تھا جب گیا تھا تو اور آیا تھا تو اور وہاں کیا ہو علا یہ بڑا لمبا موضوع ہے میرے کا موضوع ہوتا تو میں بیان کرتا ٹھیک ہے تو بچہ ہے نمازے کتنی مل وہ تو جس خدا نے پچاس دی اس کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں پانچ رہ جائیں گے اس کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں پانچ رہ جائیں گے تو دی کیوں پچاس ایک آدمی نے مجھے کہا تھا جلسے میں کئی دس سال کی بات ہے اس نے کہا پچاس اس لیے دی تاکہ سواب اللہ تعالیٰ پچاس اراد میں دے سکے بات اس کی بھی ٹھیک تھی لیکن میں نے کہا بھائیوں خدا پانچ دے کر سواب پانچ سو کا دے اسی کو روک سکتا ہے اگر پانچ دے کر سواب کتنا دے خدا روک سکتے تو کیا بات ہے کہ اللہ تعالی دے رہا پچاس اور پھر نبی واپس آئے پھر پنتالیس پھر چالیس پھر پینتیس یہ عجیب بات ہے بظاہر کہ خدا عالم الغیب ہے اسے پتا ہے کہ رہ پانچ جائیں گے اور پانچ دے کر بھی پچاس کا ثواب دے سکتا ہے تو پھر ایسے ہوا کیوں ہے غور کرو کہ پانچ دے کر بھی پچاس کا ثواب پانچ پچاس کا سواب دے سکتے اس کو روکنے والا بھی کوئی تو پھر اس نے دی پچاس رکھی پانچ اور جب پانچ پر آئے نا ایک مول صاحب تو ایک آدمی درمیان میں کھڑا ہو گیا کہ اللہ پلا کرے مسا السلام دا ایک گیا ہوا گال بڑھنے یہ ہمارا حوال ہے کہ خدا پچاس دے کر اگر سواب کتنا دے پانچ دے کر سواب کتنا دے تو کوئی اللہ تعالی کو روک سکتا ہے تو حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے پچاس لے کر آئے موسا علیہ السلام نے کہہ دیا زیادہ ہے پھر چلے گئے یہ پہلے پنتالی اکٹھی معاف کرا لیتے یہ بار بار نبی کا آنا یہ بڑی گہری بات ہے نہیں سمجھے بھی بات کہ نبی کا بار بار آنا بار بار کیوں آئے کہ موقع کے گواہ بار بار آئے کہ موقع کے بہ, بار بار آئے کہ موقع کے تو موقع کے گواہ کو ہر چیز کو دیکھنا بھالنا دیکھتا ہے بار بار آئے کہ موقع کے تو قرآن نے کیا کہا انص اللہ کا شاہد آ پیغمبر تو گواہ اے پیغمبر تو اور وہ بار بار آئے تو نے کہا انار اللہ کا شاہیدن لیکن یہ تو دیکھو کہ یہ اللہ کا دوا ہے. ایک اور ایک اور جو محمد کا دوا ہے اللہ. ایک اللہ کا دوا ہے اور ایک مستفیٰ کا دوا دیکھیے اللہ کا گواہ محمد مصطفیٰ موقع کا ہے سارے انبیاء نشانیوں کے گواہ ہیں بالکل اسی طرح میں کہتا ہوں شدو اللہ محمد و رسول میں بھی نبی کی گواہی دیتا ہوں لیکن ایک لاکھ چوتالیس ہزار پیغمبر کے صحابہ وہ رسول اللہ کی نبوت کے موقع کے گواہ ہیں اور بعد کی ساری امت کی صبح تک آنے والی محمد کی نشانیوں کی گواہ میری بات پہ غور کرو ایک لاکھ چونتالیس ہزار صحابہ رسول اللہ کی نبوت کے اہمی گواہ اور باقی ساری کائنات نشانیوں کی گواہ باون نگر میں بیٹھ کر میں نماز میں کہتا ہوں شدون محمد الب رسول ہیں. میں دوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں میں نے دیکھا کیا ہے میں نے مکہ دیکھا مدینہ دیکھا صحابہ کے اخبار دیکھے کردار دیکھا پڑھا کتابیں پڑھی ٹھیک ہے گواہی ایک ہے میں کتاب پڑھ کر گواہی دوں میں مدینہ دیکھ کر گواہی دوں میں شہر کو دیکھ کر گواہی دوں میں نشانیاں پڑھ کر گواہی دوں میں وہ پہاڑ پر جا کر گواہی دوں فران کی چوٹی کو دیکھ کر گواہی دوں تو پتھر کو دیکھ کر نبی کی گواہی دے تو تب سچا جنہوں نے محمد کا چہرہ دیکھ کر گواہی دی وہ جھوٹے باپ گواہوں کو کرتے ہیں آپ گواہ دوست کہو گواہ ایک اللہ کا گواہ اور ایک نبی کا گواہ ایک لاکھ چتر چوبیس ہزار امبیا خدا کی نشانیوں کے گواہ ایک لاکھ چوتالیس ہزار صحابہ محمد مصطفیٰ بھی گواہ اور خود خدا کا رسول محمد مصطفیٰ اللہ کا اہمی گواہ لیکن ایک لاکھ چوتالیس ہزار صحابہ میں سب سے بڑا جو نبی کا گواہ ہے اس کا نام ہے صدیق اکبر, صدیق, <subsid> اکبر صدیق اکبر نبی کا سب سے بڑا گواہ اکبر نبی کا ہے یا نہیں ہے گوا بلند آواز ہے گواہ قرآن کے نگات پہ غور کرو قرآن میں دعویٰ کیا دیا؟ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے یہ دعویٰ اس دعوے پر چار دلیلیں دی میں کہتا ہوں دلیلیں نہیں گواہ دی میں کہتا ہوں دلیلیں نہیں گوا کیسے گواہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دعوی کی. اس پر آگے کیا کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو تم کیا کرو و اللہ جی اس سے پوچھو جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے اور اس سے پوچھو جو اشکتاؤ القفار جو کافروں میں سخت ہے اور اس کو دیکھو جو رہاؤ بینہم ہوں جو آپس میں رہنم دے اور اس کو دیکھو تراؤن رقام سجدا جس کو نبی تلاش کرے تو وہ مسجد میں ملے اور اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہو تم دیکھو یہ کون ہے ولدین مارو کون ہے اشدفار کون ہے روحما تین کون ہے تراؤن رقام سجدہ کون ہے میں چاہتا ہوں کون ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا خیر القرونی کرنی کہ جو میرا زمانہ ہے وہ سب سے بہتر زمانہ ہے میرا زمانہ عربی زبان میں میرے زمانے کو عربی زبان میں قرنی کہتے ہیں قرنی قرنی چار لفظ ہے, قاف ہے راہ ہے نون ہے یا ہے حضور نے فرمایا خیر القرون دنیا کے اندر جتنے بہترین زمانے ہیں ان سارے زمانوں میں کرنی میرا زمانہ سب سے بہتر ہے میرا زمانہ عربی کا لفظ ہے اور یہ عربی کا لفظ چار لفظوں پہ مشتمل ہے کرنی میرا زمانہ میرا زمانہ ہے کون سا اسی کرنی سے پوچھتے ہیں کہ محمد تیرا کونسا زمانہ ہے تو کرنی بتاتی ہے کہ آؤ مجھے دیکھو تو صحیح مجھ پہ غور تو کرو کہ کرنی میں چار ہیں ہے. قاف ہے, راہ ہے, نون ہے, یا ہے. یہ کاف کس کا, ہے؟, صدیق کا آخری لفظ ہے یہ راہ کس کا ہے یہ عمر کا آخری لفظ ہے یہ نون کس کا ہے عثمان کا آخری لفظ ہے یہ یا کس کا ہے یہ علی کا آخری لفظ ہے ساری باتوں کو چھوڑو اسی کرنی سے پوچھو کہ قرو نہیں کرنی میرا زمانہ یعنی کون سا زمانہ صدیق کا ہو تو میرا ہے عمر کا زمانہ ہو تو میرا ہے عثمان کا ہو تو میرا ہے علی کا ہو تو میرا ہے کیوں کہ جو میرا زمانہ ہے وہ میرے گواہوں کا زمانہ میں بھی گواہ یہ بھی گواہ مستفا کے ہم سفر مستفا کے ہم سفر گلی گلی نگر نگر کا سبے قرآن ہے سال ہے کا سبے قرآن ہے ہے سمن گلی گلی میرے بھائیوں میرا نبی کما ہے اللہ کا میرا صدیق گواہ ہے مستفیٰ میرا نبی گواہ کس کا ہے اللہ کا سب سے بڑا اللہ کا گواہ مستفیٰ ہے اور مستفیٰ کا سب سے بڑا گواہ صدی کے اکبر کون ہے کون ہے میراج کی رات نبی کے ساتھ کون گئے تھے حجرت کی رات کون گئے تھے میراج کی رات کون گئے تھے؟, تھے؟, تھے؟, تھے یارو بات کو کرو جیل گئے تھے میراج کی رات کون گئے تھے جیب ہیل گئے تھے اور ایک بات کہتا ہوں نبی کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب تھی ایک میراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات ٹھیک ہے ایک میراج کی رات اور ایک تو ہجرت کی رات نبی کا سفر فرش کا تھا میراج کی رات نبی کا سفر فرش کا था ایک رات نبی نے اوپر جانا تھا ایک رات نبی نے مدینے جانا تھا جو میراج کی رات نبی کے ساتھ تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا اور جو ہجرت کی رات نبی کے ساتھ جس نے جانا تھا وہ نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار تھا لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا میراج کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا اس نے نبی کو آ کر جگایا تھا اس نے نبی کو آ کر اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی نے جگایا اس فرق کو دیکھو جس نے میراج کی رات جانا تھا اس کو نبی نے جگایا تھا اس نے نبی کو جگایا تھا اور جو ہجرت کی رات جانے والا تھا اس کو خود نبی نے جگایا تھا اور میراج کی رات جس نے جانا تھا اس کو دیکھو اور ہجرت کی رات کس نے جانا تھا اس کو دیکھو کہ میراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبرین براک لینے چلا گیا اور ہجرت کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براک لینے نہیں گیا خود سواری لے اور ابو بکر سواری کیوں بنا بھی بندے بھی بھلا بندوں کو ثواب کرتے ہیں کہ جب نبی کا بوجھ ہے تو آج دنیا کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ صدیق پیغمبر کا سب سے بڑا دوا ہے اس کی گواہی بھی بڑی ہے اس کی عظمت بھی بڑی ہے اس کی رفاط بھی بڑی ہے اس کا مرتبہ بھی بڑا ہے اس لیے اس کو مقام بھی بڑا ملے گا اور آج ہجرت کی رات ہے ہجرت کی رات اس نے نبوت کو کندھے پہ اٹھایا ہے اور یہی وہ محمد مصطفی ہے کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے خانہ کعبہ فتح ہوتا ہے تو خانہ کعبہ میں متوں کو گرانے کا وقت آتا ہے تو علی کہتے ہیں کہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ رسول آپ میرے کندے پہ سوال ہو جائیں میں یہاں بھی نبی یہ <سلام> تو اور پتہ لگتا کہ نہیں اینی مرتبہ سے کہا گیا کہ تو تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا لیکن ہجرت کی رات صدیقی کہا میرے کمرے پہ سوار ہو جاؤ تو پیغمبر سوار ہو گئے صدیق سے نہیں کہا گیا تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ کو آج پتا چلے کہ دنیا میں ایک ہی صدیق اکبر ہے جو نبی کی رسم کا بھی بوجھ اٹھا سکتا ہے علاقت کا بھی بول اٹھا سکتا ہے اور گواہی کا بھی بوجھ اٹھا سکتا ہے تو سب سے بڑا گواہ Oh, سب سے بڑا دوا yeah. میرے بھائیو اس کی گواہی کو بھی دیکھو سپاہ صحابہ گواہوں کا احترام کرتی ہے سپاہ صحابہ گواہوں کو قائم رکھنا چاہتی ہے تاکہ اسلام کا سارا مقدمہ کھڑا رہے لا لہ ایک مقدمہ ہے محمد رسول اللہ اس کا دوا ہے لا لا اللہ کو سابت کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کے مقدمے کا لحاظ کرو اور محمد رسول اللہ کو سابت کرنا ہے تو ولدین ماہ کے مقدمے کا لحاظ کرو اور میں تو لحاظ کرتا ہوں لا لحا ایک مقدمہ ہے لا لا لہ دعولہ عمارت ہے محمد ملے گا تو لائل ملے گا اور اس کے بعد جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں محمد رسول اللہ ہے. اور اس کے بعد ماہو ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کس سے پوچھو نما سے پوچھو جو ہر وقت ساتھ ہے اس سے پوچھو وہ اتنا بھی ساتھ ہے کہ وہ زندگی میں بھی ساتھ ہے وہ بعد میں بھی ساتھ ہے اس کو یہ تو دیکھو کہ وہ مکے کی گلیوں میں بھی ساتھ ہے وہ پہاڑوں میں بھی ساتھ ہے وہ گلیوں میں بھی ساتھ ہے وہ مدینے میں بھی ساتھ ہے وہ ساری باتوں کو چھوڑو وہ تو محمد کا ایسا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی کو درخشندہ کر دیا اس کی گواہی کو سورج سے زیادہ روشن کر دیا کہ محمد مصطفاقی زندگی میں تو نبی کا ساتھ تھا وہ مکے میں بھی ساتھ تھا مدینے میں بھی ساتھ تھا پہاڑوں میں بھی ساتھ تھا سپاہی جنگوں میں بھی ساتھ تھا رشتہ لینے میں بھی تھا رشتہ دینے میں بھی چکی پیسی نبی سے حضرت حسین کے نواز سے صدیق کی وفات بھی تیرے سرسار کی عمر میں حضور کا جنازہ مدینے سے اٹھا صدیق کا جنازہ مدینے سے اٹھا حضور کی وفات کے وقت عائشہ حضور کے سراہے صدیق کی وفات کے وقت بھی عائشہ صدیق کے سراہے ہے حضور کے وفات تھے منٹ پہ بخار آیا صدیق کو بھی پندرہ دن پہلے بخار آیا حضور کو وفاد سے دو سال پہلے زہر دیا گیا صدیق کو بھی وفاد سے دو سال پہلے زہر دیا گیا حضور کو زہر یہودیوں نے دیا صدیق کو زہر یہودیوں نے دیا حضور کو دہر کھانے میں دیا گیا صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا حضور کے ساتھ کھانے شہادی شریف تھا شدید کے ساتھ بھی کھانے میں ایک شہادی شریف تھا جو حضور کے ساتھ شریف تھا وہ شہید ہو گیا حضور کو خدا نے بچا لیا جو صدیق کے ساتھ شریف تھا وہ شہید ہو گیا صدیق بچا لیا صدیق نبی کا گوا ہے اور سیک نبی کا تو ایسا بھی کوئی گوا ہوتا ہے ایسی بھی کوئی گواہی ہوتی ہے توجہ کیجیے کہ جس کی گواہی دے رہا ہے اگر وفات کے بعد وفات کے بعد محمد مصطفیٰ کی چارپائی محمد مصطفیٰ کا جنازہ جس چارپائی پہ رکھا گیا اسی چارپائی کو صدیق کا جنازہ رکھا گیا جو چادر نبی کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی نبی کے نواسے شہید کیے گئے صدیق کے نواسے شہید کیے گئے پیغمبر کی بیٹی کو تکلیف دی گئی صدیق کی بیٹی کو تکلیف دی گئی اور, اور کے بیٹے کے نواسے کو میں شہید کیا گیا صدیق کے نواسے کو میں کیا گیا. کے نواز کو بےدر سے, بے سے شہید کیا گیا اور رفیق نے بھی وفات کے وقت پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی کا جنازہ آیا جو چادر نبی کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر کے چہرے پہ ڈالی گئی اور وفات کے بعد جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی میں صدیق کی قبر بنی اور قیامت کی صبح کو جس پہ جائیں گے, بھی 18 سال کی عمر سے لے کر ترسٹ سال کی عمر تک صدیق نے نبی دیکھا, زندگی میں دیکھا وفات کے بعد ہی رفاقت کا ادا کیا مقام محمود میں بھی ساتھ رہا ایسا گوا دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا کہ ایک میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے ایمان کی حالت میں اتنی دیر تک محمد کا چہرہ دیکھا ہو اٹھارہ سال کی عمر سے ترسٹھ سال, سال کی عمر تک ترتالیس سال صدیق نے محمد کا چہرہ دیکھا ایسا گواہ دیکھا جو رات کو دن کو دوپہر کو جنگوں میں خوشی میں اور تاریخی میں ساتھ ہے اتہ کے مرنے میں ساتھ ہے جینے میں ساتھ ہے کمر میں ساتھ ہے حشر میں ساتھ <متحد> <متحد> <متحد> قرآن کہتا ہے انار سلح کا شادی دہ اے تکندر تو میرا سب سے بڑا دبا اور صدیق سے کہا گیا ولزی نہ تو ہر وقت نبی کے ساتھ صدیق ہر وقت نبی کے اللہ کی الوحیت کا مقدمہ محمد کی رسالت کی گواہی پہ کھڑا ہے اور محمد کی رسالت کا مقدمہ صدیق کی گواہی پہ کھڑا ہے اس گواہ کو ہٹاؤ خدائی اس گواہ کو ہٹاؤ مصطفیٰ ہی نہیں بچتی صحابہ اور صحابہ پیغمبر کے گواہ پیغمبر خدا کا گواہ سپاہی صحابہ چوکیدار بن کے محمد کے دروازے پہ چوکیدار بن کے صدیق کے دروازے پہ جو کتا چاہے ایران کا ہو پاکستان کا ہو ان سواہوں کو تھوکے گا ٹانگے توڑ دیں گے سبان کاٹ دیں گے ہاتھ اڑا دیں گے اور ان سواہوں کی گواہی کو سورج سے زیادہ روشن رکھنے کے لیے چاندے لٹا دیں شیا میں بریلوی مسلک کے آلم نے مولانا پر الخانتن کی میں آپ حضرات سے بات کرتا ہوں کہ سکایت صحابہ کا پروگرام علماء پر تنقید کرنا نہیں ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہم نے ان کو ان کے حال پر اور اسی میں بہتری ٹھیک ہے یہ کہیں گے کہ اسی میں بہتری ہے کہ ہم طاقتور ہیں طاقتور ٹھیک ہے لیکن ہم پاگل نہیں ہیں ہم تمہیں دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا ہوا دیکھ کر اپنے دشمن کو خوش نہیں کر سکتے یہ بات یاد ہے قیادت دو اگر کراچی کے ایک ضمیر فروش شیعہ نے اور کر روپیہ یعنی سفارت پانے سے لے کر دیواروں پر دیوبندی بہا بھی کافر لکھوا دیا میں کوئی پاگل ہوں کہ میں اس کے پیچھے پھروں میں اس مردود اور ملوم دشمن کی جڑوں کو کیوں نہ کاٹوں جس نے جس نے میرے حلقے سے کچھ لوگوں کو خرید کر میرے مقابلے پہ کھڑا کر دیا یہ لوگ آج نہیں تو کل سمجھ جائیں گے کل نہیں تو پرسوں سمجھ جائیں گے پرسوں نہیں تو پرسوں سمجھ جائیں گے میرا قائد حق نواز شہید کہتا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو بہت سارے بریز میری بات کو تسلیم کر لیں گے آج جسم سلق دیکھ رہی ہے کہ جہاں ایک یونٹ تھا وہاں دس یونٹ ہیں جہاں دس یونٹ تھے وہاں سو یونٹ ہیں جہاں سو یونٹ تھے وہاں پانچ یونٹ ہیں یہ لوگ بڑے کیوں ہیں کہ میرے حق نواز شہید کے خون کے قطروں سے بڑے ہیں ان کی قربانی سے بڑے ہیں اشار القاسمی کے خون کے قطروں سے بڑے ہیں اگر بھاون نگر کے عالم ہم پر تنقید کرتے ہیں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم پر تنقید نہیں کرتا میں تمہیں برا نہیں کہتا تم سو گالی دو میں نہیں گالی دیتا لیکن تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے گالی دینے سے پہلے شیعہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھ لو شیعہ کے بارے میں مفتی نحمود مراد آبادی کا فتویٰ پڑھ لو شیعہ کے بارے میں مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی کا فتوا پڑھ لو مجھے برا کہنے سے پہلے حضرت مولان کا فتوا پڑھ لو مجھے دس دنوں کے بعد آ جائے گی اور نہیں آئے گی ہم مر جائیں گے پھر آ جائے گی ہم مریں گے تو اس کے بعد بھی نہ آئے تو جو میری جگہ کائر آئے گا خادم آئے گا وہ شہید ہو جائے گا شاید پھر آ جائے ہم تم سے مایوس نہیں ہے ہم اپنے کانے کا کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ماننداد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہارنگے کے خالی گا سپاہیں صحابہ بترا مقابلہ کر رحمان پاکستان میں رہنا ہوگا سیا کا پاکستان میں رہنا ہوگا سیا کا یہ بات تو اب مسلم ہو چکی ہے مسلم ہو چکی ہے یا اور میاں نواز شریف صاحب تمہیں زیادہ تکلیف ہے نا شیعہ کے پوکھر کی تمہیں زیادہ تکلیف ہے اگر جرت تھی تو جاؤ کی برسی میں روک دیتے ہیں ہے ہے ہے کی میرے کارکنوں نے نعرہ نہیں لگایا بولو نعرہ نہیں لگایا تو اگر تمہیں تکلیف تھی تو روک دیتے پرچہ کر دیتے فوج تمہارے پاس تھی پولیس تمہارے پاس تھی روکا کیوں نہیں اور اگر ضرورت ہے تو اب روک دیکھو موت سے آگے تو کوئی چیز نہیں نا بولند نواز موت سے آگے تو کوئی چیز نہیں نواز شریف جس طرح تم کرسی سے محبت کرتے ہو سپاہی صحابہ کا آٹھ سال کا بچہ اس طرح موت سے محبت کرتا ہو صحیب کی صحیح ہے کی حیات کی ہے کی ہے ہے ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں کرسی کے لیے نہیں پراٹوں کے لیے نہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہم تو اس لیے اس مشن میں کام کر رہے ہیں کہ گنبت خزرا خوش ہو جائے ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے <سطور> <سطور> آئے پلاٹوں کی سیاست ہوتی تو تواز کا جس دن جنازہ اٹھا یہ مٹ جاتا یہ کرسی کی جنگ ہوتی تو ساروں القاسمی کو جب ہم نے لہٹ میں اتارا مٹ جاتا ہے پینسٹھ <سطور> بچوں کا جنازہ میں نے اس پرچم میں لپیٹ کر ان کو قبروں میں دفن کیا آئے یہ چدراہٹوں کی جنازہ کچھ چدراہٹوں کی یہ جنگ ہوتی تو اسی دن مٹ جاتا لیکن تمہیں میری بات کو سمجھو ہماری کوئی کرسی کی جب نہیں ہے کوئی ذاتی لبائی میں نے صدر پاکستان سے کہا تھا کہ یہ میں کتاب لایا ہوں کشوے کمینی کی کتاب اس کو کرو اس نے کہا کہ تم شیعہ کو کافر کافر کیوں کہتے میں نے کہا یہ ابو بکر اور عمر کو کمینی نے کہا دیکھا یہ کتاب یہ نکاح دستاویز اس نے کہا کافر تو ہے بابے نے کیا کہا کافر تو لیکن کافر کافر نہ کہو یعنی ایک مرتبہ کافر تو دو مرتبہ وقت آ رہا ہے کہ تم دو مرتبہ بھی کہو گے وقت آ رہا ہے کہ دو مرتبہ بھی پکڑا جائے گا انکریائے انکر. گا انقلاب آئے گا سیاح اگر نواز شریف صاحب تمہیں اتنی تکلیف ہے تو تم نے یہ بیان کیوں دیا کہ سپاہی صحابہ پر پابندی لگانے کے لیے اسمبلی میں بل لائیں گے اسمبلی میں تم بل لاؤ میں دیکھوں گا کون سا قومی اسمبلی کا ممبر ہماری پابندی پہ دستخط کرتا قومی اسمبلی میں اگر پاکستان کے کسی ایم ایل اے نے سپاہی صحابہ پر پابندی کی حمایت کی اور سپاہی صحابہ کو موقف سے روپنے کی حمایت کی وہ شخص اس دھری پہ اس ہلکے میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے اب ہمارا کسان پھر دیکھا پھر یہ بات یہ وقت آئے گا تو بتایا ٹھیک ہے لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں او ممبرو ووٹ سنیوں سے لے کر شیعہ کی دلالی کرو یہ برداشت نہیں ہوگا ووٹ سنیوں سے لو جو سنی کے پیسے پہ کرو سنی کے غور سے کرسی لو اور جا کر کشیدہ خمینی کا پڑھو یہ پاکستان ہے یہ خمینی کے باپ کی جگہ نہیں ہے ہے یا نہیں ہے اور اب جناب لائن صاحب نے شگوفا کھولا کہ پابندیوں کا معاملہ وفاقی حکومت کے دینے ہوئے ہیں یہ ایسا بےحدا نارا نگا اختلاف اپنی جگہ ٹھیک ہے واحد صاحب سے ہمیں اس بات کا اختلاف کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی لیکن وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت کے زیر غور اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ پنجاب کے زیر غور وفاقی حکومت کیا کہتی ہے یہ نہیں ہوگا کہ ساجد نقوی کے چیلے اس ملک میں آزاد پھرے اور حق نواز کے پنچھی پابند کر دیے جائیں یہ نہیں ہوگا اور میاں صاحب اگر تمہیں اس بات کا تجربہ کرنا ہے تو کر دیکھو یہ پیپل پارٹی نہیں ہے تو چپ کر جائے گی اسی کرسی چپ کے گیا اتوں سٹ نہ رکھنے لگا وہ تو اللہ تعالیٰ سارا ٹھیک ہے کوئی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات سپاہ صحابہ ہے مذہبی جماعت کون سی جماعت ہے اور ابھی ہم نے ایک آدمی بھیجا ہے ایک اس اکو بندہ گیا ایک کوئی تم بھی کھڑا ہے تم ہی کھڑا ہے کہ نہیں بھائی صدر ایران کا بیان آپ نے پڑھا کیوں ایسا بیان اس نے کیا مجھے میاں نواز شریف پر بڑی حیرانی کہ صدر ایران نے پورے دورے میں خمینی کا نام نہیں لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے دو مرتبہ نام دیا کوئی خاص رشتہ داری بنی کوئی خاص <elimin> <سلام> <لسلام> رشتہ داری اکبر جانی بولنی ٹھیک ہے کی آخر بڑے روئے غصے میں سپاہی صحابہ کا جھگڑا یہاں بیٹھ کر اگر سنجانی میری بات سنتا یا اس دن میری یہ پرس کانفرنس گورنمنٹ چھپنے سے نہ روکتی تو اس کو یہ پتا چل جاتا کہ میں نے کہا ہاشمی صاحب کتابوں تو ساری ایران سے بیچتے ہو جھگڑا یہاں کہنے گنٹے گئے ہومینی نے ایران میں لکھا ابو بکر کافر عمر کافر عثمان غنی پر کماس الیا ہومی کی کتاب کشف اثرار یہ بات بات ہے کئی بلا لوگ کہتے ہیں جناب کی قرآنی کہ میرے ہاتھ میں یہ سمیلی کی تازہ کتاب ہے جو اس کے مرنے کے بعد سب کتاب کا نام ہے क्या انقلاب کیا نام ہے سہاون نگر کے مزدور سنوں پڑھے لکھے لوگوں تاجروں وکیلوں مولویوں پیروں انگریزی گانوں یہ میرے ہاتھ میں سمیلی کی وہ کتاب ہے جو اس کے موت کے بعد شائق صحیفہ فائی یہ ہومینی کا آخری وسیعت نامہ جس کا نام ہے ایرانی سیاسی نسیح اس کتاب کے چھیالی پہ ہومینی نے بڑے گزل اور فریب کے ساتھ لکھا ہے کہ میں جرب کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے ہزار درجہ بہتر ہے اور سپاہی دادا کو نرمی کا مشورہ دینے والے چودھری ڈی سی صاحب ایس پی صاحب کمشنر صاحب ڈی آئی جی صاحب او یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کہیں سپاہے صحابہ کی وشال اس مریض کی ہے اس دکھ انسان کی ہے جس کی ماں کے سر پر ایک مار کر اسے زخمی کر دیا گیا ہو اور وہ شخص اپنی ماں کا سر پہ پٹ اس کی چیز نکل گئی ہے اور دیکھنے والا یہ کہے کہ تم ماں کے زخم پر نہ رو تمہارے رونے سے ملک کا امن تباہ ہوتا ہے تمہارے رونے سے نقش امن پیدا ہوتا ہے تمہارے امن سے پاکستان کا امن خلل میں آتا ہے تم نہ رو گو. تو وہ کہتا ہے میری ماں کا سر پھوڑا گیا میرے باپ کا سر پھوڑا گیا میں تو چیختا ہوں میں تو احتجاج کرتا ہوں لیکن حکمران کہتے نہیں تم نہ رو حکمرانوں عائشہ میری ماں ہے عائشہ پوری امت کی ماں ہے عائشہ کو طبیفہ لکھ کر ہماری ماں کا سر پھوڑا گیا سپاہی صحابہ اپنی ماں کے دکھ پر روتی ہے شیعہ تو کافر کافر کہنا میری چیخو پکار ہے میرا ویلا ہے میرا دکھ ہے میرا ترپ ہے تم میری ماں کو اینٹ مارنے والے یعنی میری ماں کو طوائفہ لکھنے والے میری ماں کو منافقہ لکھنے والے میرے باپ ابو بکر کو کافر لکھنے والے بدماش کو نہیں روکتے ہو مجھے احتجاج سے روکتے ہو مجھے چیخنے سے روکتے ہو مجھے رونے سے روکتے ہو اگر امن کا یہی فلسفہ ہے تو میں تمہارے امن کے اس فلسطے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اوڑا عزمت امی ایسا امی ایسا کافر کافر کافر کافر تم کہتے ہو یہ نارا کافر کافر کا نہ لگے حکمران کہتے ہیں اس کا ایک حل ہے ایک کہ پاکستان میں تم قانون بناؤ کہ صحابہ کی جو سب گستا کریں کرے تحریف قرآن کے جس عقیدے کا کوئی اظہار کرے ددہ کے عقیدے کی بات کرے اس شخص کے لیے سدائے موت ہوگی اور اس کے بعد جو شخص مرتقب ہو اسے سجائے موت دی جائے اس قانون پر عمل کیا جائے جب اس قانون پر عمل ہوگا اور ہر چوک میں صحابہ کا گستاف پھانسی پر لٹکایا جائے گا ہم اس نعرے پہ نظر ثانی کر چھوڑیں گے اس طرح سے تو ختم کرنے پر بات کر لیں گے ورنہ پاکستان میں میری جماعت کا بیس لاکھ کارکن موجود ہے آٹھ سال کے بچے سے لے کر اسی سال تک پورا موجود ہے جان دے دے گا نہ پیدا پہ چڑھ جائے گا بچے لٹا دے گا بیب جو سیوا کرا چھوڑے گا نہ سیاہ کو کافر کہنا چھوڑے گا نہ حق نواز راستہ راستہ چھوڑے گا کافر کافر کافر کافر کافر کافر گزشتہ سال نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی تھی فرقہ وریت کے ساتھ میں کی کمیٹی اس کمیٹی کے دو اجلاس میری ڈیوٹی حکومت نے لگائی مولانا سپار چیئر تیس اولا باری موجود کی جس میں بریلوی دیوبندی عالیہ حیثیص اور پانچ شیعہ تھا لگائی کہ پاکستان میں جتنی شیعہ کی کتابیں قابل تراز ہیں تم اجلاس میں ان کو پیش کرو چنالے میں نے اللہ کی توفیق سے دو جولائی انیس سو بانوے تک گزشتہ نہیں میں نے ایک سد کتابیں اسلام آباد ستی میں وفاقی مضمول اشریٹ میں تیس علماء کے سامنے ساری سے دس کتابیں پیش میں سنجھ کے لیے رہا ان کے سامنے ساری کتابیں کی میں نے کہا یہ میں کتابیں لے آیا وزیر یاد نے کہا تھا یہ کتابوں میں کچھ نہیں لکھا یہ خام سازیا کو میں نے کہا میں ایک کمیٹی بنائی جائے جس کمیٹی میں شیعہ بھی ہو بریلوی بھی ہو عال حدیث بھی ہو دوسرے دیوبند کی علماء بھی ہوں ان پر مشتمل کمیٹی بناؤ کہ جو میں نے دستاویز شیعہ کے پیش کیا ہے کہ انہوں نے ان کتابوں میں یہ کفریہ عبارتیں لکھی تحقیق کرے کہ واقعی یہ وہ عبارتیں یہ واقعی یہ وہ کتابیں واقعی یہ ایران اور پاکستان سے چلی واقعی یہ شیعہ نے لکھی یہ کہیں انڈیا سے تو نہیں آئی یہ واقعی انڈو نے تو نہیں لکھی اس پر تحقیق کی جائے اگر میری بات سچی ہو واقعی کمیونی نے یہ لکھا ہو واقعی پاکستان کے شیعہ کی یہ کتابیں جس میں صحابہ کو کافر و مرتد و راست لکھا گیا اگر واقعی یہ ہے تو پھر ان کے مرتقوین کو سزائے موت قانون پاس میں نے کہا کمیٹی بنا تو مولانا نیازی صاحب نے میں نے آپ پر اعتماد میں نے کہا نہیں کمیٹی بنا انہوں نے کہا نہیں کمیٹی نہیں بناتے ابھی دیکھتے کی وہ ساری کتابیں پیش کی گئے. جب ان کتابوں میں یہ بھی پڑھا ایک کتاب تو خلنفیہ ہے غلام شر نصفی نے لاہور سے لکھی جس کتاب میں اس ملون نے دو سو پچاس صفحے پر یہ لکھ دیا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اگر اپنی شرمدا پر لکھے تو اس سے بڑا ادر کوئی نہیں جب یہ تحریر آئی تو وہاں موجود علماء کی چیخیں نکل گئیں علماء رو پڑے بڑے بڑے, بڑے اکادرین نے کہا کہ تحر اس تحریر کے بعد ہمارا زندہ رہنا حضور ہے انہوں نے کہا میں نے کہا یہی باتیں میں چیختا ہوں چوکوں میں چوراہوں میں تم مجھے دہشت گرد کہتے ہو تم مجھے فسادی کہتے ہو تم مجھے تقریبکار کہتے ہو میں نے کہا یہ ہے ایک کتاب نکاحسوم پر یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مصمو تو حضرت عمر کے خلاف قول مقبول کول مقبول یہ کتاب ہے قول مقبول یہ وہ کتاب ہے جب لبن مرتبہ چھپی مولانا حق نواز شہید کو میں نے دیکھا کہ وہ دارو قطار ہو پڑے تھے وہ ساری زندگی حق نواز جیلوں میں جا کر بھی ہوا تھا لیکن میں ان کے گھر گیا تو وہ کتاب پڑھتے تھے اور روتے تھے ساری رات چکر لگاتے رہے اپنے مکان کے شہر میں اور کہتے تھے اس کتاب کے چھپنے کے بعد میرا زندہ رہنا سزول ہے اگلے دن کبیر والا کے ایک جلسے میں انہوں نے تقریر میں کہا وہ کیش ریکارڈ میں موجود ہے انہوں نے کہا اللہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ عثمان معنی نے اپنی بیوی جو رسول اللہ کی بیٹی تھی ہوں میں جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی آئے یہ نفرت کوئی شخص میری اور تیری ماں کے لیے استعمال نہیں کرتا میری اور تیری بہن کے لیے استعمال نہیں کرتا چودہ صدیہ بیت گئیں محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں اس ملک میں لوارس رہ گئیں کہ آج اس پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ تحریر کیا جائے حق نواز فائ اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر میں چین کی نیند سے تو مجھ پر لازت کر لا ری پہ لا رتنا پہلا میں نے اسلام آباد کے اجلاس میں کہا کہ مولانا حق نواز شہید کی اس اعلان کے بعد یہ کتاب اس ملک میں تبدیل ہو گئی تھی لیکن ابھی ایک مہینہ پہلے یہ کتاب پھر چھپی گئی اس کا ساتواں چھپا ہے پیغمبر کی بیٹی اتنی روانت ہے مسلمانوں اکثریت تمہاری ہو حکومت تمہاری ہو جوانی تمہاری ہو غلط تمہارا ہو پیغمبر کی بیٹی کو اتنی بڑی تعلیم اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں بے جب میں نے یہ تحیر پیش کی مولانا نیازی ہو پڑے انہوں نے کہا یہ کتاب مجھے دو میں اس کو جہنم رسید کروں گا میں نے کہا جناب اس کو جہنم رسید اور بھی کوئی کر دے گا تو تم اس کو دہشت گرد کہنے لگ جاؤ بول رہا ہم اس کو ان کتابوں کو غبط کریں گے حکمرانوں مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری ماں کو کوئی کمیری کہے طوائفہ کہے تم ذرا چھپ کر کے تو دکھاؤ تمہارے باپ کو میں کنجا کہوں برماز کہوں تو ذرا صبر کر کے تو دکھاؤ بس چودہ صدیاں دین گئی پیگمبر کی بیٹیوں کو نبی کی بیویوں کو رسول اللہ کے خاندان کو محمد کے مسلح پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو ابو بکر صدیق کو جس نے دولت بھی رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دی تھی جس نے پیسے بھی لٹا دیے تھے آئے جس کے جسم پہ تاکیوں کے کپڑے تھے اور وفات کا وقت آیا فرمایا بیٹا میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا بیٹے نے کہا یہ کیا کہیں گے مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا نہ ملا تو بیٹے نے کہا باپ نے کہا ابو بکر نے فرمایا گزارا خدا کئی پرانے کپڑوں میں ہو جائے گا اچھا کپڑا مدینہ کے کسی کے کام آ جائے گا آپ اس سی کے شطیفہ ایک سال سے میں چیفتا ہوں یہ کتاب سبق نہیں ہوئی ہے شیخ ثقیفہ نام کیا ہے شیخ ثقیفہ ثقیفہ اس حویلی کو کہتے ہیں جس میں اختر صدیق کے ہاتھ پر بیت کی گئی تھی شیخ ثقیفہ یعنی حویلی والا پورا اس نام میں بھی طرف ہے اس نام میں بھی تنقید ہے اور اوکے شیخ شکیفہ نیچے ابو بکر صدیق کا نام ہے حضرت ابو بکر لکھا نیچے کتے کا فوٹو بنائے گا Durándon base a ser. Durándon va a ser. یہ کراچی کا ملون اکبر شاہ رسول اللہ کے خلیفہ ابو بکر کے بارے میں یہ نفس سب ہے اور اندر کہتا ہے کہ ابو بکر کو بچپن میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ آخر زبان ابھی آ رہا ہے ایک نجومی نے کہہ دیا تھا ابو بکر نجومی کی بات سن کر نبی کی تلاش میں رہا کہ جب نبی آئے گا میں ساتھ سمٹ جاؤں گا جب وہ مر جائے گا نعوذ باللہ میں اس کی کرسی پہ پر قبضہ کر لوں گا چنانچہ قبضہ کر لوں گا اور بدماشوں اور کافروں اور عیسائیوں کی بدریوں سے پتھروں اے ابو بکر جب نبی کے قدموں میں آیا تھا تو کیا تھا جب جنازہ اٹھا تو کیا تھا آئے جب جنازہ اٹھا تو تاپیوں کا لباس تھا جب آیا تو چالیس ہزار فرم کا مالک ہائے ابو بکر نے رسول اللہ کے لیے جنگ تبوک میں جب سارا کچھ لٹا دیا تھا تو عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد مکان کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے میں نے پوچھا باجان کیا کرتے ہو فرمایا عائشہ ایک کپڑا سینے والی سوئی لٹکائی تھی میں چاہتا ہوں وہ ملے تو وہ بھی میں رسول اللہ کے دفاعی کھان بجے ہائے تصویر جمل میں ہے کہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ رسول اللہ نے پانچویں مرتبہ چنگا مانگا تو ابو بکر ساری رات قبر طرف سے گزارتے ہیں اور صبح کو منڈی میں گئے بازار میں گئے اچھے کپڑے اتار دیے اور اچھے کپڑے مدینہ کے بازار میں فروخت کر دیے اور کچھ ٹاکیوں والا لباس ٹاٹ کا لباس خریدا اور ابو بکر نے پہن لیا اور ٹاکیوں کا لباس پہن کے صدیق نبی کے قدموں میں آیا جو پیسے اچھے کپڑے کے تھے وہ بھی لا کر کے فنڈ میں دے دیے اتنے میں جبریلے امین آئے حضور نے دیکھا کہ جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے حضور جبریل تجھے کیا ہوا فرمایا ابو بکر کی سنت پہ عمل پرا کے اللہ نے لباس پہنا دیا اور مدینہ کی گلیوں میں بھیج دیا کہ نبی کو مبارکباد دو کہ جب تک ابو بکر جیسی موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت تجھے شکست نہیں لے سکتی ہائے بہاول نگر کے علمائے کرام چودھریو تاجرو آؤ اس صدیق اکبر کے بارے میں یہ لفظ لکھا جائے اور یہ ناؤز بلّہ کا فوٹو بنایا جائے بتاؤ کہ آمد کی صبح کو رسول اللہ کو کیا جواب دوں گے اگر پیغمبر نے یہ پوچھ لیا کہ ابو بکر نے تو میرے لیے ٹاٹیوں کے کپڑے پہن لیے تھے اس ابو بکر نے تو چمڑی ادھی لی تھی اس ابو بکر نے تو ٹاٹ کا کپڑا پہن کے محمد کی آبرو کو سجایا تھا یہ ابو बकर कैसे آیا تم مر گئے تھے تم مرت گئے تھے تم مر گئے تھے اپنی عزتوں کے لیے لڑتے رہے آئے دسروں کے لیے لڑتے رہے کار کے لڑکو تم میٹوں کے لیے بسوں کے لیے اور لڑکوں تمہارا کچھ نہیں لگتا کہ اس کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا گیا میں احتجاج نہ کروں میں اس کو کافر بھی نہ کہوں میں اس کو کتا بھی نہ کہوں میں بدماش بھی نہ کہوں میں اس پہ تنقید بھی نہ کروں حکمرانوں اور شیعہ کے ایجنٹوں کو اس ملک میں میں اس کو جوڑے یہاں خود خبروں میں اتر چاہے مستعفی مستعفی کے ہم خبر کا پنجیا کا پر کاپن سب سکتا کیا ہے سب کس کا کیا ہے کی تعین ہے ہمیں پتہ ہے پاکستان کی قرت مختلف ہیلے بہانوں سے سپاہی صحابہ پر پابندی لگانا چاہتے ہے فیصلہ باد میں قرآن جلا سپاہی صحابہ نے شیر شیعہ کے نام پیش کیے جو اس محلہ کے تھے جو اس رات مسجد میں پھرتے ایک آدمی شیعہ کا نہیں پکڑا اور مسجد کے معذم کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا مسجد کے معذرین کو پکڑنا شروع کر دیا اور چلوت میں ایک بارہ سالہ بچہ پکڑا اور بارہ سالہ بچے نے کہا کہ فلاں آدمی نے قرآن دیا بچے کو سو روپئے انعام تشدی نہیں آئی جن کا یہ نام تھوڑا میں پانچ سو نام دوں گا ٹھیک ہے سارے انتظامیہ نے اسے انعام دیا کہ تھی نے آدمی پکڑا لیا جو آدمی پکڑا اس نے کہا کہ یہ قرآن دو کابیانیوں نے جلایا دو کابیانی پکڑی دو گھنٹے کے بعد ان سے پتا نہیں کیا تعلق ہو گیا اس کو چھوڑ دیا جو چھ شیا اس نے کہا شیا نے جلایا تو شیا کو پکڑ لیا دو چار دن اور گزرے تو اسی لڑکے کو پکڑ لیا جس نے بتایا تھا کہ فلاں نے آگ اسی بارہ سال کے جس کو ایس پی اس کو کہا قرآن توں نے جلایا اب بارہ سال کے بچے کو مار مار کے دو مرضی بنا میں نے وہاں انتظامیہ سے کہا کہ تم اپنے آپ کو میرے سفرد کر دو ایک رات میں تمہیں لیاقت علی کا قتل بنوا لوں گا ٹھیک ہے جو صبح بات ایس پی صاحب اور ڈی صاحب نہ کہیں کہ لیاقت علی کو قتل ہم نے کیا تھا تو مجھے کہہ دیں ایسے تم پاگل بناتے ہو دو ہمیں بدنام کرنے کے اگر کوئی سننی بھی کسی جگہ پانچ جلانے میں ملزم پہلے تصدیق کے ساتھ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے بھی تختہ دار ہو ٹھیک ہے اور آرف والا نے کیا کیا آرف والا میں پتلا بھی چھپایا آدھا نے جلایا کل کو تم یہ بھی کہہ دو آرف والا میں سیدنا فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا حکمرام کوئی نوٹس نہیں اور جب شیعہ کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یزید کا پتلا جلایا پتلا تو, تو مان لے کہ پتلا کس کا جلایا یزید کا جلایا اچھا یزید جلایا ہے تو چھ شیعہ کیوں پکڑے یزید کے ساتھ تمہیں پیار ہے چھ شی بھی پکڑے بھائی اگر یزید کا پتلا جلے تو چھ شیا کو کیا پکڑنے کی ضرورت ہے ہم کو یزید کا وکیل ہے یہ بڑی بو بوٹی سی بات ہے کہ چھ شیلا جو تم نے پکڑے ہیں وہ کیوں پکڑے اگر پتلا یزید کا جلا ہے تو شیلا کیوں پکڑے ہم نے کوئی یزید کے حق میں تعریف جلائی تھی کہ یزید کا پتلا جلایا گا ان کو پکڑو پھر پتلا فاروق آزم کا جلا اور تم پیسے لے کر بنا رہے ہو کہ یزید پتلا یزید کا جلا ہم یہ بدماشی برداشت نہیں کریں گے شاہ رخ کا پتلا جلایا گیا اور جو شخص فاروق اعظم کا پتلا جلانے میں ملزم ہے حقیقی ملزم ہے اسے اگر حکومت نے چھوڑ بھی دیا سپاہی صحابہ اس کو جہنم رسید جان جان قربان ہے جہن قربان ہے عرب والا کے لوگوں بہاون نگر کے لوگوں میں تمہیں حکم دینا چاہتا ہوں حکم دیتا ہوں کہ جس میں نے کام کا پتلا جلایا تمہیں تصدیق ہو گئی اسے گولی سے اڑانا کر اسے کس سے اڑانا چاہیے گولی سے اڑاؤ اور اگر حکومت پوچھے کس نے کہا تھا تم کو فاروقی نے کہا تو آپ کو کیا معلوم ہوا کہ گواہ کتنے ہیں کتنے گا ایک اللہ کا گواہ ہے اور ایک نبی کا ہے جو اللہ کا دوا ہے وہ بھی مثال ہے جو نبی کا دوا ہے وہ بھی با میری سمجھ میں آئی ہے سپاہے صحابہ کا یونٹ بناؤ گے دلہندا یونٹ بناؤ گے جو بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں دونوں ہاتھ تکبیر صحابہ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگہ کوئی ستارہ بھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھے مولانا اعظم طارق صاحب کو اسی دن شام کو چھوڑ دیا حکومت نے اور یہ ہماری کامیابی ہے لیکن حکومت نے انہیں اسمبلی سے روک کر بہت بڑی غلطی کی ہے